خرکاری ملازمی ہاں کا فیڈ کلر ہاں ہاں okay. <laughs> okay. فرم بروی آٹھ کو پک کرا دیںکاری ملازمین ایگزام سے ہاں کوئی اورشتہ دیں سب میں محمد السلی علاء رسول کریم اما بعد امر میں ایسے لوگ ایسی کتابیں ایسی تاریخیں بات اور رکھنے ایسے لوگ ایسی کتابیں ایسی تاریخیں جس سے عمر کو فائدہ ہو رہا ہو اور اس طرح امر کی ترقی کا اشلاق کا اور بہتری کا دار و مدار ہو تو یہود کی اور دشمن کی ایک سازش اور کوشش ہوتی ہے کوئی شخصیات ہے سلمان کا تعلق ختم کر دیں ابھی توہین رسالت کو کیوں وہ کرنا چاہتے ہیں توہین رسال کے قانون کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں پتہ ہے توہین رسالت کے قانون کو اس ختم کرنا چاہتے ہیں کہ پھر یہ اپنی ایک جگہ جگہ نوراز کی بےزی کی باتیں کرائیں گے قانون ہوگا نہیں لوگ ان کو ماریں گے قتل کریں گے معاشرے میں سخت افراتفری پیدا ہو جائے وہ وہ افراتفری پیدا کرنا چاہتے ہیں ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے علام اقبال کی تقریب اور کائزاد کی تصدیق اپنے تفرف لگائی تقدیر لگانا پوری بات حرام ہے اس کے کارے میں نہیں ہوں اور وہ کہہ رہا تھا کہ علامہ اقبا کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ وہ ہمیں ہیں۔ بند ہوتا تھا یہ وہ ہمیں ہیں۔ اور ان دشنوں کی تحریکوں نے یہاں تک کام کیا ہوا ہے اسٹری کا بازر جو ہے کہ بہت دار پر ہوتا ہے جس میں قوم کو مستقبل کی روشنی دینی من کی تاریخ نے یہاں تک اثر ڈالا ہوا ہے اس آدمی تک پہنچے گا علامہ اقبال کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں کیبل آزاد کو نارا کارج نے بلایا نویر عظیم علیقام میں جان کر مند فرض جیسے کہ پاکستان کے خلاف بغاوت کی سازش کی پیڑ سازش کی جنگ دلانی اور مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملا کلام اقبال مشکل نظر آتے یاد کسی وجہ سے وجہ سے دیتا کو خبر تھی کیونکہ اسلام میں زبردست اعلام ہے اور اس میں سمندروں کا جوش ہے پہاڑوں کا درد ہے سمندروں کا جوش ہے اسلام اور توپوں کے دشتا دوار کلام ہے اور خاص طور سے سالز کر کے اس کا بیٹا جیسے ایک بار سے کتاب لکھوائی گئی ہے کہ اس ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ شرابی بے نمان اور فضول اور ہے اب یہ اس کو پتہ ہو کہ کیوں سے لکھیں اپنے بیگ سے باپ اگر بہت خراب آدمی بھی ہو جب کے بعد بہت خراب آدمی بھی ہو آپ سفارش کرنے کے پاس جائیں یا کوئی کام نکالنے کے تو آپ اس کی بات کٹا لیتے آدمی وہ آدمی فوائد نہیں کرتا پریکشن کا معاملہ ہے نا. ایک آدمی کمن چلا پر کہانی تو لوگ اس کے خلاف بڑے بڑے مر گیا تو لوگوں کو خلاف بہت زیادہ گزشتی کی باتیں بڑھتی بیٹا نے کہا کہ باپ کو مردے کا جگہ میں لکڑی ڈال دی جب دیکھا لوگوں نے پہلا تو بڑا شاد بھی تھا کم از کم بیلتی تو نہیں کرتا تھا مردے کی مردے کی بلتی تو نہیں کرتا تھا اور اس چیز سے مردے کو ویلپ بھی کیا تو علاب اقبال کے گروپ بیٹا جاوید اقبال نہیں وہ آدمی ہے جو مردے کو نکال کے ان کی قریب کی جگہ میں لڑی دینے کا کام کرنے والا میں لاول بتاتا تھا اس نے بیان دیا کہ اسلامی فکر کو ختم کرنا چاہیے محمد اللہ امام اب الخا کے پسندہ خیرات کا خاتمہ کرنا چاہیے اور آپ نیا اختیار کرنا چاہیے جو کہ پارلیمنٹ کا ہے ان کا سب پارلیمنٹ سے پایا کرتا تھا وہ چار یا پانچ بیان میں نے اور چار پانچ بیان ڈاکٹر اسٹار میں اپنی تجربہ میں کل کوئی کہا جی فارماسوپیا پاکستان جو ہے وہ قومی اسمبلی جو ڈسائڈ کرے گی تو ڈاکٹروں کا کام اس کا کام نہیں ڈاکٹروں میں بھی ان ڈاکٹروں کا کام ہے جو کہ اونچی سطح ہے ریسرچ ورکر ہو وہ فیصلہ کریں گے تو علمی بات ہے پارلیمنٹ کی بات کوئی گلی نالی لین اور بجٹ اور بلڈنگ بنانا وہ کام تو کہ جو اس کو بیٹھ کر اسمبلی والے فیصلہ کریں گے نکلوی بات ہے ایک بھی بات کرو میں لیبل سستا کروں گا چار پانچ کرنے تو یہ ایسا کم نصیب بلکہ بد نصیب آدمی ہے وہ علامہ اقبال کی بھی شخصیت کو گرانے کی کوشش پھر کی جا رہی ہے کہ اس کے کلام میں پیغام ہے اس پہ پاکستان کے لوگ معروم ہو جائیں حضرت مولانا ابوالدی صاحب کو عرب علماء نے کہا کہ آپ کے اقبال کا بہت زبردست کلام ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ ہو سکیں اس کے لیے کہ آپ تعریف لکھی اس دنوں نے تعریف لکھی روای اقبال گلوریہ اقبال میں کا نام انگریزی میں اقبال کے نام شائع ہوئی ہے روائے اقبال عربی میں ہے اور نقوش اقبال جو ہے تو وہ اردو میں سفر باقی ایسی کتاب جو اس کے بارے میں کوئی اردو میں لکھی نہیں گئی ایسی تاریخیں جو فائدہ دے رہی ہیں اس میں اپنے ایجنٹ استاد سے نو مہینے پہلے سال پہلے رائے گن میں ایسی لڑائی ہوئی ہے کہ ڈنڈے چڑھے ہوئے پھر جو ہے تو بہت بزرگوں نے اس میں کوشش کی اور جہاں تک کہ انہوں نے آدمی کو نام کے ساتھ ان کو بتایا کہ یہ جو ہے امریکہ کے کام ہو رہا ہے اس کو فین کرنے کے لیے رائے گڑ میں پڑھایا گیا رائے وہ فارغ وہ ایجنڈ تھا ریاض اور ایک جو تھا یہ رائے گن کے دار کے فارق بتائیں امریکن سٹیزن امریکہ میں سیٹل اور آس جا یہاں پر پڑے ہیں اور باقی رات صاحب ہمارے بہت جاگتے جاتے ہیں بہت کام کرتے ہیں تو ان کو شو آواز پوری طرح جگہ پر نہیں ہے ان کو پتا چلتا کہ یہ آدمی ایسی بات چلاتا ہے جس کے خلاف ایک بات چلا نہیں کی ساری ہے تو اس کے انہوں نے بار آدمی کا ہلکا بنایا اور بالکل اس جگہ تک پہنچا دیا تھا کہ دو ٹکڑے ہو رہے تھے ایک مرکز لاؤن بن رہا تھا اور ایک رن بن رہا تھا مداح خان صاحب جیسا مخلف آدمی جس کے وارود صاحب نے سفارت قیر عالم بنا کر اس کے بنگلہ بنا کر اس لئے کی زندگی نے وقت کی ہے اور چھ لاکھ سران سے بہت ہیں رائبن کو کیونکہ کا خاندان بیٹا وقت کیا ہے چھ لاکھ کرونا چل دیتے ہیں اس کو ان لوگوں نے نکال کے جیل میں اس کو, کو گرفتار کر کے کھانے میں لگایا ساری اور خاص طور سے محکمہ تعلیم میں نصاب کی تبدیلی لوگوں کے ذہنوں کی تبدیلی جنب کی تبدیری اس پر کام کر رہے ہیں آپ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہو یونیورسٹی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال اقبال آدمی تھا اور اس کی تصویر تصویر میرے دفتر چاہتا ہوں جو ہے وہ علامہ اقبال کے چھوٹے برف گاڑوں میں گئے اور نبرایا ہے کہ میں اتنا برا اور کمزور ہو گیا ہوں کہ میں پاکستان کی تاریخ نہیں بلا سکتا جی تم آ کر تاریخ کو لے رہا ہو میں فارغ ہو جاؤں گاظم نے بیان کیا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ میں علامہ اقبال علیہ الخان کی کوششوں سے آیا ہوں اس میں شکر نہیں ہے کہ ان دونوں نے میرے گانے میری کوشش کی ہے ان کو آیا ہوں لیکن اس میں ایک اور بات کی بنیاد بنی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں برطانیہ میں تھا وہاں رات کو میں نے آواز سنی رات کو میں نے رہی آواز سنی میں نے پوچھا کہ آپ کون بات کر رہے ہیں مجھے انگریزی میں فرمایا گیا کہ آئی محمد یور پروفیٹ ایم ٹاکنگ ٹو یو آئی آر ڈین یو ٹو ٹو سیڈ ٹو پاکستان اینڈ ٹو ریڈ مسلم ایک منگا آرڈر کرنا آرڈر کرنا کہتے مقدس حکم پلیز فاس آر ٹو ٹیک اوور دا چارج دس اینڈ ڈسٹرب دینی مرد کی شخصیت کو کسی خاص امر کا ذمہ دی جائے کیونکہ بات مجھے آئی تو پھر میں نے اسے جان رکھا کہ اس کے بعد میں عبد المجید الکین کی کتاب میں آخری صفحہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کتاب میرے پاس ہے ایسی کتاب شائع ہوئی پھر ملتی نہیں ہے مارکیٹ میں مجھے خاص کتابوں کا توحفہ مجھے خاص طور پر لوگ ہیں وہ ایک میری فوٹو شیڈ کر کے لائے ہوئے نازی الدین کی کتاب انسان کو شائع ہوئی ہے پھر شائع نہیں ہوئی وہ بھی محل فوٹو توحفہ لا کر اس بات سے ہم لوگوں کو بیدار ہوشیار رہنا پڑے گا اور اس کے بارے میں جہاں کوئی بات کرے پھر اس کے خلاف بولیں کم از کم اس کو کھا کر ہی کیا افلاح بھی جا کر پوچھیں آپ لوگوں کے پاس میں کوئی عمر والا آدمی نہیں ہوں اور آخر کے لحاظ سے مجھے اپنی کسی ایسی کا ہوا نہیں ہے لیکن ماں کے پاس برگ بزرگوں کو بھی یادگار ہوں ساری بار معلومات میرے پاس معلومات کی ذریعے میں تو ہے نا ٹھیک نہیں بائمت ہو کر کام کریں گے صرف لے کے پھیلانے کی حرض کریں یعنی لوگوں کو اپنے ماحول میں لائیں ترجیح دیں یہ احتام ہمارے بہت اہم ادارہ میں لائیں لوگوں کو خالہ ہمارے کو شائع کرنے میں کام کریں ان کے خریدار بنائیں گے بہت بڑا آخل کا درجہ اور راقت کا آج راستے کر لیں گے سلسلے کی ہفتے میں اٹھارہ بجے تھے ان میں شامل ہونے کے کہیں لوگوں کو یہ شاخ کے کام ہمیں ہمت کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا اگر ماحول میں نہ نہیں لائیں گے تو نمازوں پڑھتا ہوا آدمی ایسے عقیدے کو لیا ہوا ہوگا کہ عقیدہ اس کو سرتا ہوگا نماز پڑھتے اس کی فری ہوگی کہ میں مسلمان ہوں انہوں نے کو میں میں گیا بیان کرنے کے لیے تو دو آدمی پنڈی سے سن کر وہاں ملاقات کرنے کے لیے آئے اور دے سکو کہ بیان ختم ہو گیا تھا اور ایک آدمی پہلے بیان جان سنا دوسرے کو لایا ہوا تھا بجے باتیں کر رہے ہیں وہ بیان تو اپنے ماحول میں ہوتا ہے اس نے کوئی موجود چھڑنے کی کوشش کی تو اس نے کہا دیکھیں جی دنیا میں جو ہے تین گب سے پہلے تین گنا جو ہوئے تین وجہ سے ہوئی شیطان نے گناہ کیا ہے کیبر کی وجہ سے کابین نے گناہ کیا ہے اس کی وجہ سے کی وجہ سے حضرت کی وجہ سے اور پھر نورد اللہ سے کہا کہ نول آزم علیہ السلام نے گما کیا لالچ تمہارے پہلے بیان سنا تھا پوری گاڑی بھی سے رکھی ہوئی ساری ڈاکٹر صاحب سن رہے تھے میں نے دیکھا کہ آدمی ہے یعنی دل سے اچھا صاف آدمی لیکن اب ضروری تربیت کے لیے جو مدالس پانی کی ضرورت ہے اتنا بھی سمی ہوا ہوا کہ آدم علیہ السلام پر نور سدار لالچ کا الزام لگا رہا ہوں جب لال کا الزام چودوی صدی میں جو آدمی چھ مہینے ہمارے مصاب کو اور ذکر کو کرتا ہے اس کی لازم ختم ہو گئی لال کا, کا ختم <تصفح> ہم اس نے ایک میں کہہ رہے تھے کہ درد بیس ہوا سلسلے میں چلا اور حرام مال کے مارا ناجائز مال کو مانا اس کا جذبہ تو میرا ختم ہو گیا اگر آج میں جذبہ ختم ہو گیا تو میں نے کہا وہ پہلا ختم ہوتا ہے لالچ پہلے قبر میں ختم ہوتی ہے پانچ چھ مہینے میں لالچ اور یہ ختم نہ ہوئی تمہارے تو منداز جاتا ہے کہ یہ آدمی نہیں سیکھ سکے گا پچھلے لالچ پہلا قدم لالچ کا خاتمہ پہلا پھر آگے جو ہے تو آ, سیس کی کوتاہیوں کی صلاح ہو یہ فضلہ وقت دیتی ہے کیونکہ مال میں کمانے میں ظلم کرنا دھوکہ دینا جھوٹ بولنا اور حرام مال کمانا یہ تو انتہائی گھٹیا بات انتہائی گھٹیا بات جو پہلا دن کا آیا ہوا اگر وہ اس کو چھوڑنے کی نیت کر کل نہیں آیا ہوا تو اس سلسلے میں دھوکہ دینے کے لیے آیا جو ہے سلسلے میں بھی دھوکے دینے کے لیے مدمان سمجھنا پڑتا معاشرے میں ایسے خاص قدر نے کوشش کی ہے کہ تعلیم کے شعبے میں ان کے لوگ حادثہ ہو کر آئے اور خاص طور سے تعمیرات کے لیکچر ہو کر آئے بعض لگوں کا لیکچر انسانیات کے لیکچر کا دینی ہے عورتیں اور مرد تو کیا بنیاد دیں گے ماسٹر اب تبدیلی کا کام عام ہو گیا اور لوگ چلوں پر جانے لگے ایچ ایم کلوز میں خاص طور سے سوشل ورک کا پروگرام اپروڈ پر آیا چھٹیاں ہوتے ہی اسٹارٹوں کے ساتھ بسوں میں بیٹھ کر دیہاتوں میں جائیں سوشل ورک کرنے کے لیے اور پیسے بھی, پیسے بھی گورنمنٹ سے منظور کرائے تاکہ یہ تبدیلی جماعتوں میں نہ جا سکے اور جس علاقے میں غزلہ آیا ہوا ہے اس میں تشربات کے لیے کیرو یونیورسٹی کے طلبا میڈیکل کالج کے طلبا حافظہ نے بٹکال کی کشمیر کے علاقے میں اس میں غزل وہ چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان سے میں غبصلہ ہوتا کہ تباہ الزیر کے بارے میں رپورٹ ہے کہ الدہر میں ہم نے شراب کو عام کر کے آزادی فرانس والوں کی رپورٹ ہے شراب کو عام کر کے ہم نے آزادی کی تاریخ کو کچلنا چاہا مزن شفی صاحب کی تفصیل برقران میں یہ رپورٹ لکھی ہوئی ہے ان کے علماء اور ان کی شریعت اسلامیہ راستے میں کار بن کر کھڑی ہوئی اور ہمارے منصوبے کو ناکامیاب کر دیا اگر ہمارا منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو انتظار کبھی آزادی نہ حاصل کر سکتا بھو اس کا آزادی اثر کی تھی وہ صدر تھا اور پاکستان کا ایک اوفر کشمیر کی آزادی کے بارے میں ان کی حمایت اثر کرنے کے لیے گیا تو آپ نے پرسیڈنٹ راؤل کے اس کمرے میں وہ بیٹھا ہوا تھا موسم سردیوں کے ساتھ کھڑکی نہیں کھلی ہوئی تھی اور اسے اپنے چپراسی سے کہا کہ سامنے کھڑکی میرے میری سامنے اس کو کھول دو اسے کھڑکی کو کھولا کھڑکی کو جب کھولا تو اس نے کہا آ کے دیکھو انہوں نے دیکھا بڑا قبرستان ابو مدین نے پاکستان کے اوور کو کہا کہ اس قبرستان میں الجزائر کے ہر خاندان میں سے ایک آدمی دفن ہے یہ وہ قربانی جنہوں نے آزادی کی تاریخ کے لیے دیلام دی. علیکم آپ جائیں اس کے بغیر آزادیاں نہیں ہو سکتی مفتوں پر اترنے پر منڈیلا نے آزادی کی تاریخ چلائی اور اس سے کافی عصر پرمنٹ چلائی یاخر میں تذافی نے اس سے کہا کہ میرے بھائی جب تک بندوق کا نہیں کھولو گے اس میں آزادی نہیں دے گا پیسہ افلاذاتی نے اور خیر کھولا منڈیلا کے کالے کالوں نے تو پھر بھی انگریز لاگئے دی. اس لیے مسلمانوں کی یہ انڈیا کی حکومت بہت غلط کرتی ہے لوگ وہ ذرا مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو ان کے ریڈیو سے تقریریں کرنے کی کھلی جا رہا تھی ان تقریریں ویڈیو سے یوڈیو بکروس ویڈیو سے بینک کی اور ان کا یہ اسٹینڈنگ آڈر ہے کہ جو پوسٹ تو جائے ڈی ٹو ڈائی میرٹ میرٹ پر میرٹ کے بغیر نہیں کرتے ہاں میرٹ میں انیس بیس کا فرق کرو وہ اوکے لیے کرو کہ پہلے کالے پہ لیے جائے کالا نہ ہو تو پھر ایشین وہ کرنا ہوتا ہے یہ ڈائریکٹر جنرل ہے اسٹوڈیٹ کا تمہارے جو کلکٹر میں یہاں میرٹ پر ہوتا ہے اور پہلے ساؤتھ افریقہ سے کالا ہوتا ہے ہمارا نمبر बाद हमारा رام سے بعد بجے پھر انگریز کو اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ کالوں میں زیادہ تعارف اپنا پاکستان کے طور پر نہ کرنا آتا اس آج کے لیے پاکستان کے بہت مخالف ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں فریڈم فائٹر افغانستان کے فریڈم فائٹرز کے خلاف سامراج کی مدد کی ہے اور امریکہ کے جن بر نے فریڈم فائٹرز کی کلنگ کی ہے ایک ساؤتھ افریقن لیڈر کا مسلمان ہے اس کے اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ بیان میں آ جائے تو میں اس کو ملنے کے لیے اس کے گھر پر گیا تو لوگوں سے کہا کہ میں کہا کہ یہ پاکستانی ہم نے کہا یہ مجاہدین آئے اتنی وہاں پر ہماری گزی ہوئی تو لوگ کہ جی آر سین کر رہے وہاں سیدھا کاش کر رہے Har we, we were not terrorists, we were filled up fighters well, you can't. you hand on yourself this barking dog as as the part of Allah and then see what happens. اللہ کے دربار میں گھومتے کچھ کے حوالے کرتے جانتے ہیں. جب وہ کیا ہوتا ہے آپ والے نہیں کرتے ہیں میں کیا کروں آپ کو والے نہیں کرتے ہیں تھوڑا جا کر سو کر جاتے ہیں چلے جاتے ہیں کہ جتنا ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے تو ہو جائے جو یہ چاہتے ہیں وہ کیا نہیں مسئلہ اس لیے مسئلہ